أعوذ بالله من من حمده ونفه ونفه لن حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من سیئن فإن اللہ لم مکمل پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے حتہ تم سی کہ تم خرچ کرو مین ماں ان چیزوں میں سے کچھ تو ایک گون جو تم پسند کرتے ہو جو چیزیں تمہیں پسند ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ جب تک تم خرچ نہ کرو اس وقت تک تم پوری نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے وہ ماں تم سی خوب اور تم جو کوئی چیز بھی خرچ کرو گے فقین نا علیم تو یقیناً اللہ تعالی اس کو خوب جاننے والا ہے پسندیدہ ترین چیز میں سے کچھ خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کا مال کی اولاد جاہو عزت و منزلت و شرف خیش و اقارب ہر چیز شامل ہے اور یہ کتاب مسلمانوں کو بھی ہے اور یہود کو بھی مسلمانوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا کہ کافر کو مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ جتنا بھی خرچ کرے اس کو اس بھی کام نہیں آئے گا اور اس آیت میں مومنوں کو خرچ کرنے کی کیفیت اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے خرچ کرو تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا اور غمات الفیقو بن شعین فعین اللہ علیم مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جو چیز بھی خرچ کرے چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ اللہ سبحانہ بہانا ہوا کے علم میں ہے اور انسان بشرتی کے وہ انسان خرچ کرنے والا مسلمان ہو ایمان والا ہو اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا اس کا خرچ کیا ہوا لائے گا اور ضائع نہیں جائے گا لہذا معمولی سے معمولی چیز بھی خرچ کرنے میں ہار نہیں سمجھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کنار ولادی شف کی کن آگ سے بچوں چاہے کجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کجور کتنی کچھ اس کا ایک ٹکڑا اللہ رحمے کی راہ دے دے دوں اتنا کنارا والا سب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو کتاب کرتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کے لیے کسی بھی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے کا جرا ہوا ایک فور پایا وہ ہی دے دے سی پائے پکاتے ہیں نا جلا کے اس کو بال ختم کر دے ایک ہی وہ دے دے پایا اس کو حقیر نہ سمجھو تو اللہ سبحانہ و ہوا کے راستے میں دینا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے سب پتا ہے جب یہ آیت ناگر ہوئی تو صحابہ اسلام نے اپنے پسندیدہ ترین اموات اللہ کی راہ میں خرچ کیے ایک کسان سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے یہ میرا سب سے عمدہ ترین اور نفیس ترین باغ ہے اس سے نفیس مال میرے پاس اور کوئی نہیں تو میں اللہ فراہم اس کو صدقہ کرتا ہوں یہ رخاب یہ بڑا عمدہ اور اعلا باغ تھا اس کے اندر پانی بڑا عمدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا نفیس پانی پیا کرتے تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سرمایہ تلفی کو بھی ماتبون کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ خرچ نہیں کرتے تو بے رخاب میرا سب سے محبوب اور پسندیدہ ترین محبوب مال ہے میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کے عجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کرتے یہ روایت صحیح بخاری میں صحیح بخاری کے اندر ہی ایک اور روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے ناول ہونے کے بعد حرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر میں جو مال ملا ہے وہ خیبر میں جو غنیمتیں آئیں ان میں سے جو حصہ ان کو ملا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خیبر میں مجھے جو مال حصہ ملا ہے اس سے بھر کے نفیس اور ان مال مجھے آج تک نہیں ملا لہذا میں اسے اللہ کی راہ میں سرخا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اثر کو روک لو اور جو اس سے حاصل ہونے والی آمدن ہے اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو تو سیدنا جناب بن فساد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وقف کر دیا وقت میں اور عام سطح میں یہ تھوڑا سا فرق ہے عام سطح میں تو پکا دینے والا وہ بال دے کے اس سے بالکل مستقلی ہو جاتا ہے تعلق ختم لیکن وقف میں ایسا نہیں ہے وقف میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتا ہے خود اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا لیکن اس کے امور کی نگرانی خود کرتا ہے وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہی رکھا جاتا ہے ہاں اس کی مزید ترقی کی جاتی ہے اس کے اثر کو بیچا نہیں جاتا اصل مال جو وقف کیا گیا وہ مینوہ ویسے کا ویسا قائم رہتا ہے یہ نہیں کہ جس طرح صدقہ ہوتا ہے صدقہ آپ کر دیں مثلا زمین کا کوئی ٹکڑا جس کو صدقہ کیا گیا ہے وہ زمین کے ٹکڑے کو بیچ کے اپنے کام میں لے آئے گا لیکن جو وقف کیا گیا ہے اس میں ایسا نہیں کرے گا ذقف شدہ چیز کو ویسا کا ویسا ہی رکھا جائے گا یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وقف اور صدقہ میں عام صدقہ میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اس کے اثر کو روک لو اپنے پاس رکھو اور اس کے جو حاصل شدہ پھل ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرو اور یہ کتاب یہود کو بھی ہے لنترا منہ اچھا کل کو بھی ماں فکو وہ اس وجہ سے کہ یہودیوں کو اپنی ریاست و حکومت بڑی عزیز تھی تو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو ان کی ساری ختم ہو جاتی اپنی اس ریاست اور حکومت اور بادشاہی اور بڑے پن سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے آپ کے تابع نہیں ہوتے تھے تو جب وہ اپنی پسندیدہ پرین چیز یعنی سرداری چوداہٹ اسے ہی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر یہ ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں وہ اپنی پسندیدہ چیز ریاست چوداہٹ وہ اسے خرچ کریں تو پھر ایمان والے ہوں گے اور نیکی کو کامل طور پر پا پالیں گے پھر اللہ نے فرمایا ہے لن تناحت کا فی تم فیو ما تو ہبوم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں اللہ نے ساری محبوب چیزیں خرچ کرنے کا نہیں کہا کہ بندے کی محبوب اور پسندیدہ کری جتنی بھی چیزیں ہیں ساری خرچ کر دی جائے نہیں فرمایا ہے مین ماسب اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو کامل نیکی قرار دی ہے کہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ خرچ کرو تو نیکی کامل ہو جائے گا سارے کا سارا خرچ کرنے کا نہیں کرار کل تحامی کان ال لبنی اسرائیل الا ما علامہ احرما اسرا عید من نسیحی بن تبلی منت نظر طورا کل فخر بکورا بخروہ ان تم کن کل تحانی تمام کھانے کھانے کی ہر چیز کانا حلال کی اسرا اسرائیل اولاد یعقوب کے لیے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ الصلاۃ السلام کی اولاد کے لیے بنی اسرائیل کے لیے علامہ ارب نا اسرا مگر جو اسرائیل نے حرام کر لی علانستی ہی اپنے آپ پر من قبل ان تنزل تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے من قبلی اس سے پہلے ان نز الگ کے تورات نازل کی جائے بول کہ دیجیے تو تم لاؤ تو فت پھر اس کو پڑھو ان کو تم سادی اگر تم سچے ہو سماج طورا السکا دیکھو تو جس نے پھر اللہ پر جھوٹ باندھا من بعد کا اس کے بعد فلا ظالم تو یہی لوگ ظالم ہیں پچھلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اس بات پر دلائل پیش کیے گئے تھے اور اہل کتاب پر الزامات بھی قائم کیے گئے تھے الزامی دلائ بھی ان کو دیے گئے اور اب یہاں سے یہودیوں کے شبہات کا اضالہ شروع ہو رہا ہے یہودی اسلام پر جو شبہات وارد کرتے اسلام پر اعتراضات کرتے ان کا جواب یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی تورات میں نصح کے قائل نہیں تھے تو تورات منسوخ تورات کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوتا یہ ان کا نظریہ تھا کہ تورات میں نصح نہیں اور انہوں نے ایسا علیہ سلامت و صلاط کو بھی اسی لیے جتلایا تھا کہ وہ تورات کی بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے جو چیزیں تورات میں حرام تھیں وہ انہیں حلال قرار دیتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ناصے کو منسوخ پر بھی اعتراف کیا کہ قرآن میں ایک حکم آتا ہے اس کے بعد وہ سب ختم ہو جاتا ہے پھر نیا حکم آ جاتا ہے نصب قرآن میں بھی ہے اس پر اعتراض کیا کہتے تھے تو میں یہ کام نہیں جو انجیل میں ہوا انجیل میں نصف کی وجہ سے انجیل کو گزرا دیا قرآن کے رسبت کی وجہ سے قرآن کو جتلا دیجیے اطراض کرتے تھے کہ یہ کیسی کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کہ اللہ پہلے ایک حکم نازل کرتا ہے پھر وہ حکم سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناقص ہے تو اس کو ختم کر کے نیا حکم نازل کر دیا جاتا ہے اگر اللہ کی طرف سے ہی ہو تو ایک ہی دفعہ ایک حکم دیا جائے اور مستقل دیا جائے ظاہری طور پر تو یہ صبح ان کا بہت بڑا صبح تھا آج کل بھی محرید اس قسم کے شبوہات پیش کرتے ہیں لیکن یہ کوئی بڑا شبہ نہیں ہے کیونکہ جو نصف ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے امت کو آہستہ آہستہ اصل مقصد کی طرف لے کے جانا پہلے ایک حکم نازہ کیا جاتا ہے کسی خاص مسلحت کی وجہ سے ان لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر جب وہ حالات بدل جاتے ہیں لوگ سیکھ لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں پھر جو اصل حکم ہوتا ہے وہ نازل کیا جاتا ہے یا لوگوں کو کچھ کسی کام سے نفرت دلانے کے لیے پہلے انتہائی سب حکم نازل کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس برائی سے دور ہو گئے ہیں تو پھر اس میں قدرے ڈرمی آ جاتی ہے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چند برتن جن میں شراب رکھی یا بنائی جاتی تھی ہنکن دبا مذفرت نقیر ان کو کہا جاتا تھا وہ برتن بھی استعمال کرنے سے آپ نے منع کر دیا شراب کی حرمت کے بعد کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہیں کرنا لیکن بعد میں آپ نے وہ برتن استعمال کرنے کی اجازت دی لوگ کیونکہ اب شراب پینا چھوڑ چکے تھے باب آگئے تھے بالکل اب ان برتنوں کو بےکار کر کے چھوڑ دیا گیا تھا تو اجازت دے دی کہ اس کو بےکار نہ رہے تو استعمال میں لاؤ اصل کو مقصود شراب کے نصرت دلانا تھا اور شراب ہی کو دیکھ لیں کہ اس کی علمت اللہ تعالیٰ نے کیسے نظر کی پہلے اس کو سترنگ اور رزق کر پھنسانا دو چیزیں بیان کی اللہ تعالیٰ کہ تم پلوں سے رقص چوکتے ہو اس سے اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو اور نشہ بھی یعنی نشے کو اچھے رزق سے الگ بیان کیا پھر کہا کہ شیتانت میں شراب کے ذریعے نماز سے روکنا چاہتا ہے حکم دے دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ نفرت دلائی نفرت پھر آخر کار اللہ نے شراب کو آرام کر لیا ان نمبر خبر وول والازلام رجس من عمل ہو رہے جسم نے تو نصف ان حکمتوں کی وجہ سے ہوتا ہے عقیر میں اصل حکم نازل کر دیا جاتا ہے جب معاملات سدھر جائیں بہتر ہو جائیں اسی طرح جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لولا قوموں کی حدی سواہ دن اگر تیری قوم ابھی نئی نئی جہلیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرا دیتا اور اس کو ابراہیمی بنیادوں پر قائم کرتا قریش نے بنایا تھا بیت تعمیر کیا تھا جاہلیت میں حلال کمائی کے ساتھ حلال کمائی ختم ہو گئی تو کیا کہ انہوں نے بیت اللہ پورا نہیں بنایا کوئی جگہ چھوڑ دی وہ جو چھوٹی سی منڈیز تھی بنی ہوئی ہے حکیم جس کو بول کے وہ حقیقت میں بیت اللہ کا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں وہ جگہ بھی شامل تھی بیت اللہ ہے اس لیے جواب اس کے اوپر سے کیا جاتا ہے تو اب چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اب کاغت اللہ کی جو سرمت اور عزت قریش کے دل میں موجود تھی پہلے سے ہی تو اس کو بار بار گرانا اور تعمیر کرنا گرانا تعمیر کرنا اس کو مایوس سمجھا جاتا لیکن اب چونکہ وہ غلط طریقے سے تعمیر ہو چکا تھا اس کو صحیح کرنا چاہیے تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا کیوں اس لیے کہ کہیں لوگ کچھ اور ہی نہ سمجھنے لگ جائیں من کی سوچ نہ پیدا ہو جائے یعنی مصالحہ کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے تو یہودی کیونکہ قرآن مجید میں ناسخ منسوخ موجود ہیں نسخ کا حکم قرآن مجید میں ہے تو قرآن پر اعتراض کرنے لگے اللہ سبحانہ خانہ ہو نے اس اعتراض کا یہاں میں جواب دیا ہے کہ یہ نسخ تو تمہاری اپنی شریعت میں بھی موجود ہے یہودیوں کی شریعت میں بھی افغان منسوخ ہوئے ہیں لہذا یہودیوں کا یہ کہنا کہ تورات میں نصف نہیں حکم منسوخ نہیں اسے بے بنیاد اور غلط ہیں کیونکہ جب تورات نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کھانے کی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال کی سوائے اس چیز کے جسے اسرائیل نے یعنی یا حقوق اور اصلاح سلام نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا جن میں اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی شامل ہے انہوں نے اپنے آپ کا اسے حیران کر لیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا پھر جب یعقوب علیہ السلاق السلام پھر کو کے درد میں مبتلا ہوئے مرض میں مبتلا ہوئے بطور نظر اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا تو جب سو رات نازل ہوئی تو سوراط کے نازل ہوتے ہوئے یہ اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام قرار دے دیا گیا حلال کو حرام کرنے کے لیے نظر ان کی شریعت میں جائے ہوئی یا آپو علیہ السلام کہ اپنے لیے کوئی کام اس حلال کام سے رک جائے حلال چیز نہ کھانے پینے کی نظر مانگے ان کی شریعت میں جائے ہماری شریعت میں جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں شہد نہیں کھاؤں گا اللہ نے تبدیل فرمائی نیمت و حرما اللہ جب تبھی مرا باقا اگوا شکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارا لیا پھر بھی یہ کام جائز اور درست تھا ہماری شریعت میں نہیں پھر انہوں نے نظر مانی اور اس کو اپنے لیے حرام قرار دیا تو جب تو رات ہوئی تو امتدا میں صرف یہی حرام تھا اور کچھ حرام نہیں تھا لیکن اس کے بعد یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ ٹھانا ہوا نے بہت سی چیزیں ان پر حرام قرار دی پھر اسی طرح ان کا یہ اعتراض بھی تھا کہ یہ نبی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر قرار دیتا ہے اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتا ہے یہ بھی اعتراض تھا ان کا حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے تو اس آئٹ میں اسے افراد اور صبح کا بھی جواب ہے کہ تو رات سے ناگر ہونے سے پہلے تو یہ اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا اسرائیل نے یاقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیا تھا اور یاقوب بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تو ملت ابراہیمی ہے ملت ابراہیم میں تو ان کا گوشت حلال تھا وہ تو یاقوب نے اپنے آپ پر حرام قرار دیا ان کے بیٹے نے تو پھر اس قلت میں حران ہوا السلام کے اباس جا کے تو اس اعتلاف کا بھی جواب اللہ سبحانہ نہ ہوا تعالی نے اس آیت کے اندر دیا ہے پھر ایک روایت میں مصرض احمد کے اندر ان عباس اور اللہ تعالیٰ نے کی روایت اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سوال کیے ان کے لفظ فائنا اللہ تعالی نے جواب دیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جو یعقوب علیہ السلام نے تو کے نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ پر حرام قرار دے دی تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ یاقوب علیہ وسلاۃ والسلام بیمار ہوئے بیماری ان کی دور پکڑ گئی لمبی ہو گئی تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو شفا تھا آ گا تو اپنے پسندیدہ کھانے اور پسندیدہ مشروب کو چلک کر دیں گے اور ان کے پسندیدہ کھانے میں اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ مشروب میں اونٹ کا دودھ تھا یہ بات سن کر یہ ہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ نے سرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جائے تو بہرحال یہ یہود کے شبو کو شبہات کا جواب ہے جو اللہ سدھان تعالی نے دیا ہے پل دیئے صدق اللہ اللہ نے سچ کہا ہے پتبیرو ملت ابراہیم عنیفا تو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو عنیفہ یا تھا تو اما کا نہ اور مشرقوں میں سے نہیں تھا یعنی اللہ سبحانہ آنا ہوا کا یہ بیان ہدت پر مبنی ہے کہ کھانے کی یہ قسم پہلے حلال تھی یہ جو قسم ہے اون کے گوشت والی یہ قسم کھانے کی پہلے حلال تھی اس کے بعد اسرائیل اور ان کی اولاد پر حرام ہو گئی لہذا نصف صحیح ہے نافق منسوخ ہونا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں یہ صحیح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حلال ہونے کا فتوا دیا ہے یہ عین ملت ابراہیمی کے مطابق ہے کہ ملت ابراہیمی میں یہ حلال ہی تھا حرام نہیں تھا لہذا تم بھی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ جو اصول و قرو کے اعتبار سے این ملت ابراہیمی کے مطابق ہے نہ یہود کا دین ملت ابراہیمی کے مطابق رہا نہ عیسائیوں کا دین ملت ابراہیمی کے مطابق رہا نہ ہی دوسرے کینے نکا ملت ابراہیمی کو برقرار رکھ سکے دین اسلام ہی ہوا ہے دین تھا جو ملت ابراہیمی کے این مواقع پر مطابق تھا اس لیے سب کو دوسرے دین کو بھی یہود کو بھی نصارا کو بھی دین اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی